السلام عليكم ان الحمد لله بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده بعد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 جناب اب والی روایت وہ ہے جس میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ رخ بتائی کہ جب تم میں سے کوئی سعیدہ کرے تو وہ ایسے نہ بیٹھے سیدے میں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ پہلے لگائے اور گٹلوں کو بعد میں لگائے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 اب شاید کچھ لوگ یہاں سے یہ سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشاہ ہو گئے مختار ایک کل ہو, گئے، کل ملک ہو گئے اسی لیے صاحبی سے کہہ رہے ہیں جو کچھ مانگنا ہو مانگو بھائی حدیث پوری سن لیں ربیہ بنکاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرا فقت کفل میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں پیسے نہیں مانگے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 زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کی میں اپنی جمی نیاز کو جھکایا کرو تو میرے بھائی ربیعہ کو اللہ کے رسول کا ساتھ کیسے ملے گا نیک عمل سے سجدے کرنے سے نفل نمازیں پڑھنے سے, عمال کرنے سے تو فرمایا اعلیٰ نفسی کا بکثرت سوجود تو یہاں سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ سیدے کی کتنی اہمیت ہے اور یہی کچھ آپ نے اپنے خادم اور اپنے صحابی جناب صوبان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا تھا کہ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو تو میرے بھائی اب سعیدے کی فضیلت تو ہم نے تھوڑی بہت جان لی سیدے کی اہمیت ہمیں معلوم ہو گئی اب سجدہ کیسے کرنا ہے کیا اپنی مرضی کا سجدہ کرنا ہے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 اور یہ نہیں کہنا کہ جناب ایک طریقہ جو ہے وہ شافی لے لیں ایک مالکی لے لیں ایک حملی لے لیں ایک دین کو تقسیم نہیں کرنا یہ دونوں طریقے ہیں دونوں سب کے لیے ہیں دونوں ہی طریقوں کے اوپر نے بھی عمل کرنا ہے شافیوں نے بھی کرنا ہے مالکیوں نے بھی کرنا ہے حملوں نے بھی کرنا ہے جو ان چاروں کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتے انہوں نے بھی ان دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے دین کو تقسیم نہیں کرنا ساری ہی سنتے ہمارے لیے ہیں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 سورہ کاف اٹھا لیں سورہ اسرا،, اسرا اٹھا لیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اب آص اللہ رسولہ کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ہدایت قبول کرنے سے ایک ہی چیز نے رو کے رکھا اور وہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالی نے کسی بشر کو رسول بھیجنا تھا اب آص اللہ بشر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں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 لیکن یہاں پہ میری اور آپ کی ماں کو شبات میں پڑ چکی ہیں خود بیان کر رہی ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور بیو کے پاس چلے گئے اس لیے پہلے کمرے کی تلاشی لینے لگی ہاتھ مار رہی ہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں کہتی ہیں جب میرے ہاتھ آپ کے جسم پہ لگے تو وہ آپ کے پاؤں کے اوپر لگے آپ سجدے میں تھے پاؤں آپ کے کھڑے تھے وہ جناب ایشا فرماری اللہ کے رسول کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے ان کا رخ کی جانب تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے اللہ اکبر جو دعا پڑھ رہے تھے وہ آگے بتاؤں گا جب بتاؤں گا سجدے کی دعائیں کون کون سی ہیں تو ابھی وہ بتاؤں گا یہ دعا کون سی آپ کر رہے تھے برل کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کھڑے تھے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی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 پاک ہے میرا رب میرا رب پاک ہے کسی سے ہر قسم کے ایب سے ہر قسم کے نقص سے ایب کیا ہو سکتے ہیں یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی بیگم ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبار کو تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے میں کسی کی محتاج ہے یہ ایب ہے یہ کہنا کہ اللہ واسطے کے بغیر سنتے نہیں ہے وسیع کے بغیر سنتے نہیں ہے یہ ایب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جو اللہ کے برابر کا ہے جو کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا پارٹنر ہے یہ ایب ہے اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے کوئی ایب بیان نہیں کرنا سبحان ربی اللہ میرا رب میرا خالق میرا رازک کائنات کا نظام چلانے والا ہر قسم کے ایب سے پاک ہے اللہ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 میرا رب عرش پہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نا اس پہ بیٹھا ہوا ہے میں کہا کیا, عرش کیا عرش ہے ربی رب اللہ ان دو میں قیدا موجود ہے میرے بھائی ان دو میں قیدا موجود ہے ایک دعا یہ ہو گئی یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے میرے بھائی بازار اور تبرانی کی روایت کے مطابق عق کم از کم تین بار اور ورنہ پانچ دفعہ سات مرتبہ ایسے کر کے ایک دعا یہ ہے صحیح کی دوسری دعا سن لیں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 آپ اکثر و بیسر کون سی دعا کرتے ہیں تو میرے بھائی اب تو اپنا انداز تبدیل کریں جناب ایشا کہہ رہی ہے کہ نبی السلم اکثر و بیشر سعیدہ رقو میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ربنا و بحمدک اللہم لی اس کی وزا پہلے کر چکا ہوں کہ تو پاک اے اللہ اے ہمارے رب اپنی حمد ہم دوست کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے معاف کر دے اس کی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا ایک اور دعا جو آپ سعدے میں کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احسی ثناءن علیک انتک ما اثنیت علا نفسک یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں کر رہے تھے جب جنابِ عیشہ نے آپ کو تلاش کیا تھا رات کے اندیرے میں ہیں اور جنابِ عیشہ کہا کرتی تھیں کہ بعد میں میں نے دل میں کہا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 اللہ کے اصول تو اپنے صحابی کو بھی سکھا رہے ہیں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تجھے تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تُو مجھے بچا لے ایسے کاموں سے کہ جس کی وجہ سے ناراض ہو سکتا ہے اللہ کا بھی موافع تک من اتق یا اللہ تیری سزا تیرے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری افیت میں تیری معافی میں دیتا ہوں وہ آؤدی کا من یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے تجھ سے باغتے ہوئے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں لاسی صنا الک یا اللہ تیری سنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا تیری حمد و سنا کا میں حق ادا کون کہہ رہے ہیں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 ان ناتوں سے توبہ طے ہو جائیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سرکار بلاتے ہیں سرکار نہیں بلاتے سرکار کا مالک اللہ بلاتا ہے یہاں پہ بلانے والا کون ہے اللہ تبار کو بالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تیری سنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا میرے بھائی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 ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے شیخ عبدالکلا دلانی بچا لیں گے کوئی پیر بچا لے گا کوئی نبی بچا لے گا نہیں فرمایا اللہ مل جا مک یا اللہ تراد ہو جائے تو ناراض ہو جائے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے ہاں تو خود ہی مجھے نجات دے سکتا ہے آدم علیہ اسلام سے رب ناراج ہوا میرا رب ناراض ہوا تو پناہ کہاں ملی اللہ ہی کے پاس ملی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 یہ سب صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں اور روایات حدیث بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی پھر بھی آپ عمل نہ کریں تو آپ کی مرضی جناب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد ہوتے کھڑے رہتے کھڑے رہتے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے بیٹھے رہتے بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم یہ سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی ان حادیث کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکیے